الحمد لله رب العالمين سید اما بعد اللہ سبحانہ نے کو حکم دیا فِي النَّاسِ بِالحج وَعَلَى لوگوں میں حج کا اعلان کرواؤ وہ ہر قسم کی سواری پر یا پیدل جیسے بھی ممکن ہو دور دراز علاقوں سے آئیں گے حج کرنے کے لیے تو یہ شہد مناف عمد اللہ بہیمۃنعم تاکہ یہ اپنے فائدے کے کام کو حاضر ہوں اور جو اللہ تعالیٰ ان کو بہیمۃ الانعام دیے ہیں چوپائے جانور ان پر معلوم دنوں میں اللہ کا نام لیں یعنی تصویر پڑھ کے انہیں کرا بحیم سر انعام کی تصویر ہوا تعالیٰ نے کی ہے تمام کہ یہ آٹھ جوڑے ہیں نر اور مادہ میلا دو بکری کے نر اور ماتا اور بھیڑ کی ہند نر اور ماتا دو گائے کی جنس سے اور دو اونٹ کی جنس سے نر اور مادہ یہ کل آج ہے فرمایا آج جاتا حرم ہر امین ام سیمرت علیہ سی ان سے پوچھو کہ کیا ان میں سے نر حرام ہیں یا مادہ یا جن پر ماداؤں کے پیٹ لکھے ہوئے یعنی جو مادہ کے پیٹ میں جنین ہے وہ حرام مطلب کہ کچھ بھی حرام ہے نا نہ نر اونٹ حرام ہے نہ مادہ نہ نا نر گائے حرام ہے نہ ماتا نہ نا نر بکرا حرام ہے نہ مادہ اور نہ نا ہی نر حرام ہے نہ مادہ اور نہ ہی ان میں سے جو مادا ہیں ماداؤں کے پیٹ میں موجود بچہ جنین وہ بھی حرام نہیں یہ سب حلال ہیں اور ان پر اللہ سبحانہ ہوا سعالہ نے قربانی کے موقع پر اللہ کا نام لے کر قربانی کرنے کا حکم دیا یعنی چار دن سے ہوئے اونٹ گائے بھیڑ بکری اور نر اور مادہ ہر دو طرح کے بکرا بھی بکری بھی، بھیڑ بھی اور ڈمبا چھترا بھی اسی طرح گائے یا بیل اونٹ یا اونٹنی سب کی قربانی کی جا سکتی ہے اور اگر قربانی کرتے ہوئے مادہ کی قربانی کریں اور اس کے پیٹ میں بچہ نکل آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آسما نبی دابور کی حدیث ہے کہ ننحر نن ہر جی روٹی بتنی جنینا ہم اونٹنی نحر کرتے ہیں گائے زباں کرتے ہیں اور اس کے پیٹ میں ہمیں جنین ملتا ہے بچہ تو ہم اس کو کیا کریں کھا لیں یا پھینک دیں آپ نے فرمایا بولو ہو ان شیت اگر تم چاہتے ہو تو اس کو کھا لو سر ان زکات جنینی زکاتی جب ماں کو ذبح کر دیا تو جو اس کے پیٹ میں جنین ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ذبح ہو گیا وہ بھی مجبور ہے اور جب حلال ہے اس لیے اس کے جنین میں موجود جو بچہ ہے مادہ کے جنین میں وہ بھی حلال ہو جاتا ہے کھانے کے قابل ہو تو کھایا جاتا ہے اور یہ جانور سارے کا سارا حلال ہے چاہے اس کے جنین میں موجود بچہ ہے چاہے اس کی آنتیں ہیں یا جانور کی کھال ہے یا کپورے ہیں یا کچھ بھی صرف جمے مصوخ کو بہنے والے خون کو شریعت نے حرام کیا ہے اس کے علاوہ جانور میں جو کچھ ہے جس کو آپ نے ضبع کیا ہے وہ حلال ہے اس کو آپ کھائیں یا کسی بھی طریقے سے استعمال کریں سیری پائی میں کھال کھاتے ہیں جانور باقی کھال بھی کھائی جا سکتی ہے اور کسی طرح اس کے باقی جو آزار ہیں وہ بھی سارے کے سارے کھائے جا سکتے ہیں ان کو کسی اور کام میں لے کے آنا جس طرح آنتے جو ہیں یہ کھانے کے کام بھی آتی ہیں اور بھی کئی کاموں میں استعمال ہوتی ہے حلال ہے یہ جانور سارا اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اور اس میں موجود ہر شے حلال اسی چیز کی حرمت پر دلیل چاہیے لات پوری مانتا سکھو الکنا سکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی زبانی جھوٹ نہ مارو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے حلال کو ثابت کرنے کے لیے بھی دلیل چاہیے اور حرام کو ثابت کرنے کے لیے بھی دلیل چاہیے جب اللہ نے ایک جانور کا نام لے کے پورا جانور حلال کیا ہے تو اس میں سے اس کا کچھ حصہ حرام قرار دیتے ہو اس کی دلیل چاہیے اگر دلیل نہیں ہے تو سمجھ لو کہ یہ تمہاری زبانوں کا جھوٹ ہے اور کچھ اور پھر اللہ سبانہ تعالیٰ نے یہ چار اجناس کے نام لیے ہیں کل آٹھا بلا کے اس کے علاوہ کسی اور حلال جانور کی قربانی نہیں ہوگی قربانی کے لیے اللہ نے جانوروں کے نام لیے ہیں مخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ میں رہتے ہوئے اپنے اور اپنے اہل و حیال کی طرف سے ایک بکری کبھی دو بکریاں کبھی دو مین قربان کی حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے سو اونٹ نہر فرمائے اور اسی طرح اپنی ازواج مشہورات کی طرف سے ایک گائے زبا فرمائی حج کے موقع پر اسی طرح صحابہ کرام سے بھی ان چاروں قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا ثابت ہے اس کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے نہ اللہ نے اس کا نام لیا ہے نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صابح نے کی ہے بھینس آج کل کچھ لوگ اس کی بھی قربانی کرتے ہیں کٹے کی قربانی نہ اللہ نے اس کا نام لیا نہ اللہ کے نبی نے یہ کٹے کی قربانی کی نہ صحابہ چرام نے کہتے ہیں کہ اس دور میں یہ بھینس عرب میں موجود ہی نہیں کی. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھینس اس علاقے میں پہنچ چکی تھی تاریخ میں اس بات کا سبوت ملتا ہے لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بھینس وہاں پہنچ جانے کے باوجود انہوں نے بھینس کی قربانی نہیں کی نہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ ہی دیگر صحابۂ کرام نے نہ ہی تابعین تباہ تاب کسی نے اس کی قربانی نہیں کی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھینس دائے کی جنس میں سے ہے ایک ہی جنس ہے اس کی یہ گائے کی نو ہے اسی کی ایک نسل لیکن یہ بات بالکل غلط غلط ہے فیصد اس کی وجہ موٹی کی وجہ سمجھ لیں باقی ساری باتیں جو ایک ہی جنس کے دو جانور ہوتے ہیں ایک ہی نسل کے جنس ایک اور نسلیں بے شک مختلف ہو جائیں ان کی آپس میں نسل چلتی ہے سوالد و تناسر ہوتا ہے ملاپ ہوتا ہے آگے نسل چلتی ہے گائے دیسی ہو سائ بال والی ہو یا آسٹریلیا والی ہو ملاپ کروائیں کسی بیگ کے ساتھ نسل چلتی ہے یہ اس کے ایک جنس ہونے کی دلیل ہے اور جنس ایک نہ بھی ہو خاندان الگ الگ ہوں جنسیں الگ الگ ہوں لیکن تھوڑا بہت قریب قریب جنسیں ہوں تب بھی نسل آگے چل جاتی ہے زیادہ نہ چلے تو ایک پیڑھی نکل آتی ہے مثال کے طور پہ گدا اور گھوڑا ان کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے خچر سے آگے کچھ نہیں نکلتا لیکن خچر پیدا ہو جاتا یہ ان کا نسلیں جو ہیں جن سے دونوں کی قریب قریب ہیں. ایک جن سے نہیں دونوں. اگر سے خچر بنانا پیدا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا فرمایا لَا یہ جاہلوں کا کام ہے لا علم لوگوں کا منع کیا یا. لیکن بہرحال نسل چلتی ہے اور بیل کا یا اسی طرح سانڈ اور گائے کا ملاپ نہیں اٹھتا اگر کروا دیں دھکے سے تو آگے نسل نہیں دلتا. کیوں جنس ہی ایک نہیں ہے دونوں کی جنسیں ہے الگ ہیں تو اس لیے بھینس کو گائے پر قیاس کرنا کٹے کو مچھے پر قیاس کر کے قربانی کرنا یہ لا علمی ہے اور نادانی ہے نہ دونوں کی جنس ایک ہے نہ ہی اس کی قربانی قرآن یا حدیث سے ثابت ہے حلال ضرور ہے حلال ہونے کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ جو بھی جانور ہیں سارے کے سارے تمہارے لیے حلال ہیں الا ما یو سلا سوائے ان جانوروں کے جو تمہیں بتائے جائیں جن جانوروں کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ یہ حرام ہے وہ حرام باقی سارے حال باقی سارے کے سارے حلال اب حرام جانوروں کی فہرست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ وہ جانور جس کے منہ میں کچلی والے دانت ہو وہ حرام ہے وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کرے وہ حرام ہے باقی سارے ہیں کچھ جانوروں کے نام لے کے حرام کے اس طرح گدھا گھریلو گدھے کے بارے میں اس کا نام لے کے کہا کہ یہ حرام ہے اللہ اور اس کا رسول تمہیں گھریلو گدوں کے گوشت سے منا کرتے ہیں خیبر کے دن اعلان کروائیں دانت اس کے کچلی والے نہیں اس دلّی قاعدے کے تحت یہ حرام نہیں ہوتا الگ دلیل سے اس کو حرام نہیں اسی طرح قبا جو آگے سے سفید اور پیچھے سے کالا اس کو کہتے ہیں عربی ابھی یہ بھی چونٹ سے پکڑتا ہے جب چیز اٹھاتا ہے تو اس دلی قاعدے کے مطابق اسے حلال ہونا چاہیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لے کے اس کو حرام قرار دیا ہے پانچ خاص چیزیں ہیں ہیل میں ملے یا ہرن میں نظر آئے انہیں قتل کر دے. ان میں سے یہ چیل اور یہ بھی آپ نے شمار کیا گائے کی طرح بھینس کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں حلال ہے کیونکہ اللہ سبحانہ بہانا ہوا تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو تمہیں بتائے گئے ہیں جانور وہ حرام اس کے علاوہ باقی سارے ہیں اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں لیکن اس کی قربانی جائز نہیں کیونکہ قربانی کرنے کے لیے نہ اللہ نے اس کا نام لیا ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی دی ہے اور نہ ہی یہ ایک جنس یا ایک نسل ہے جس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے بنا